الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغزوه هو عليم الدين كل وكفى بالله وہی ہے وہ ذات جس نے مبوس فرمایا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کو خدا کے ساتھ خدا سے مراد بیم دلائل ہیں براہین قاتیا ہیں اللہ کے ایک ہونے پر محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ و وسلم آخرت کے حق ہونے پر قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر ودین الحق اور سچا دین دیا پورا نظام حیات زندگی کے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کو کامل قیادت کے ساتھ مبوس کیا قیامت تک کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی قیادت میں نہ ہو اور اس لیے نبی علیہ سلاۃ وسلام کو مبوس فرمایا اور دین حق کے ساتھ محبوف فرمایا اور دلائل دیے جیسے فرما ہدنات و بینات الدا ولفرقان قرآن رہنمائی ہے بینات لیے ہوئے کھلے کھلے دلائل ہیں اس کے ماننے والے اس کے پیچھے چلنے والے اندھے نہیں ہوا کرتے پہلے بصیرت ہوا کرتے اور والفرقان یہ قرآن فرقان ہے جیسے ٹیسٹ نہیں لگایا ہوتا بجلی والے نے جہاں پر کرنٹ آ رہی ہو وہ ٹیسٹر اسے بتاتا ہے قرآن فرقان ہے صاحب قرآن باطل اور حق میں فرق جانتا ہے اور حق کو پہچانتا ہے فرمایا کل اس لیے کہ اللہ اسے تمام ابھیان باطلہ پر غالب فرما دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم غلبے کے لیے محبوس ہو یہ اس کی دین کی طبیعت ہے کہ یہ غالب رہے گا یہ مغلوب نہیں ہو سکتا وہ کفا بلہ اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے اب یقیناً یہ تو ہمیں معلوم ہے اب کفار بھی اس کا اعتراف کریں نہ کریں رب ضلع والاکرام ان میں سے وہ لوگ اٹھاتا ہے جو اس کا اعتراف کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی مبارک زندگی پر آٹھ سو پچاس ذخیم کتابیں مستشرقین نے لکھی ان کے دشمنوں نے کفار نے اور جا بجا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ جو تابناک ہے اس کی تاریخ چھن چھن کر ان کے حسب کے باوجود ظاہر ہو رہی ہے تو جس شخص نے سو بڑے آدمی کتاب لکھی سب سے پہلا بڑا آدمی دنیا کا تاریخ کا تاریخ انسانیت کا محمد رسول اللہ کو قرار دیا صلی اللہ علیہ و وسلم پھر قرآن کا محفوظ ہونا اور قرآن کا مکمل رہنمائی دینا اس کی جلن تو یہود نسارہ کو ایسی ہے کہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے کہ کسی طرح سے یہ بھی ہماری طرح اپنے دین کے بارے میں بے یقین اور مشتبہ ہو جائے اور جس طرح ہم نے یہ حل کیا کہ دین کو بچانے کا واحد حل یہ ہے کہ پوک کو کلیسا دے لو اور اسے کہو کہ دین اور مذہب ایک کونے میں حیات کے ایک کونے میں محفوظ معمول اور معذرت رہے گا تم حیات واقعی کے اندر دخل دینا بند کر دو تمام اسٹیٹ بادشاہ کو دے دو تمام زندگی کے میدانوں میں ہمیں کھل کھیلنے دو اور تم اپنا کلیچہ سنبھال دو وہ ہمیں بھی اس بات پر لانا چاہتے ہیں اور جا بجا اپنی جلوار کر رہے ہیں فکری طور پر کہ کسی طرح سے ہم بھی بے یقین ہو جائے اور یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اس جدید دور میں اللہ رب العزت پھر ظاہر کر دے گا اسلام کو اسلام کا نظام بھی غالب آ جائے گا اگر کہ اسلام اپنے دلائل کے ساتھ اپنے براہین کے ساتھ تو آج بھی علماء حقہ کی زبان سے ان کا منہ توڑ جواب ہے ہر معاملے جس میں یہ بولتے ہیں جو لوگ علم کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو گم کرانا اہل علم کے جو اہل حق بھی ہیں جو علم پر عمل کریں علم العلم امام بالقسط وہ اہل علم ان جو انصاف کا قائم ہو وہ آج بھی ان کا منہ توڑ جواب مگر کیا غلبہ اسلام پھر سے ہو سکتا ہے کیا پھر سے دنیا میں اسلامی زندگی استوار ہوگی اس کے بارے میں اہل اسلام کو مشکوک کر دیا یہاں تک کہ وہ دن کے اندر ڈر پاتے ہیں کہ باوجود سب کچھ کے بھائی وہ پڑا سادہ سا دور تھا اب تو مواخلات انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ اور وہ دنیا ساری ایک شہر بن گئی باقی اس کے محلے ہیں ملک آج اسلام کا غلبہ سود کو کامل طور پر بے بےخوبند سے اخاڑنا ان کے دل میں ڈر پایا جاتا ہے وہ معذرتیں کرتے ہیں اسلام کی طرف سے ملک کا بادشاہ کہتا ہے ہم صدی سے گزر رہے ہیں اس وقت خلافت راشدہ کا نظام ناقابل عمل ہے یہ تعلیم کا نظام ثقافت تہذیب ہے یہ پلاشن کوپ سے بڑھ کر خوفناک حتیٰ کہ ہمیں یہاں تک لے گئے کہ ہم سے حرمت پامال ہوئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا جن کی حرمت سب سے بڑھ کر جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اسلام کا غلبہ تو اپنی جگہ پر دلائل کی دنیا میں موجود ہے قرآن کا جواب تو کوئی لا نہ سکے گا نہ کوئی قرآن کی ایک صورت بھی بنا سکا نہ بنا سکے گا مگر تمہیں اگر غلبہ ملے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزین روح ماحو بہنا ہوں تمہیں ان کے راستے پر چل کے ملے گا جن کو ایک دفعہ غلبہ ملا اور دنیا نے اس غلبے کے نشانات ساری دنیا نے محسوس کیے اور جگہ جگہ اس غلبے کی وجہ سے خیر کھلی جس کے آج بھی ان کے بدترین دشمن تک محترف ہے فرمایا محمد رسول اور اس کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی ہیں جو آج بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان ان کا تعارف کیا ہے کیافار روح رحماء بین کفار پر شدید ہے کفر اور کفار کے لیے ہیبت ہے کفر اور کفار کو دہشت زدہ کرتے ہیں کفر اور کفار کے لیے بجلی کی کڑک ہے کفر اور کفار کے لیے ننگی تلوار ہے رحماء بینہم نہ ہوں آپس میں رحیم و کریم ہے ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ید اللہ ید اللہ ماہ جماعت حدیث صحیح ہے اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے جو آدمی جماعت سے بالش برگی دور ہوا بھیڑیا اسے لے جاتا ہے اسی بکری کو بھیڑیا شکار بناتا ہے جو ریبر سے جدا ہوتی ہے روح ماں ابئی نہ ہوں آپس میں رہیم و کریم ہے تراہم رکعن من اللہ ان کی حالت کیا ہے ان کی زندگی اس سے رقم ہے کہ تھی رکو اور سجود کی حالت میں پائے گا وہ رب ضلجلال ولی کے فضل کو اجب اور ثواب کو دھونگتے ہوئے اور اس کے پیچھے اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے اور اسی کو اپنی زندگی کا محور بناتے ہوئے تجھے دکھائی دیں گے وہ ردوانا اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں یعنی وہ اللہ کی عبادت میں ایک تصویر بنے ہوئے اور عبادت کی تاریخ مختصر جو فقہ نے کی معارج القبول میں جو تعریف موجود ہے کل ما يحب شبو یقدا ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو جس سے اللہ راضی ہوئی عبادت لہذا ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور جس سے اللہ حسبناک ہو اس کو چھوڑنا عبادت ہے عقص وہ نہیں تو ہوا کہ ان کی زندگی اس کے ساتھ رقم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ غالب کر دے گا اس دین کی وجہ سے کہ یہ دین میں خالص ہو گئے اور دین کا عمل جو تھا وہ ان کی زندگی سے ظاہر ہوا دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے بعد انسانی معاشرے میں کیا تبدیلی واقع ہو یہی تو وجہ ہے کہ مدینہ میں قیام مملکت اسلامیہ کے بعد جس طرح اسلام پھیلا ہے جس تیزی سے وہ سب جانتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مبصل ہوا تھا اسلام تربیت یافتہ ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی یہ عمارت جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال میں تربیت کر کے لائے جنہوں نے تمام قربانیاں دے کر اس مقام تک اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے پہنچایا تھا تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں رکوع رکو سجود میں نظر آئیں گے اللہ کے فضل کو اللہ کے رضوان کو ڈھونڈنے والے فی فی من اثر السجود ان کے ماسوں پر ان کے چہروں پر سجود کے اثرات نمایاں ہیں ان کے چہرے مومنین کے چہرے ہیں وہ روشن چہرے دل کے اندر جو چراغ جڑ رہا ہے اس کی کرنیں ان کے چہروں سے ظاہر ہیں ان کے چہرے شفاف اور ایک انتہائی مخلص انسان کے جو عالم ربانی ہو ان میں ہر کوئی اللہ کو جاننے والا مومن ہر کوئی عالم ہوتا ہے کام علم تو ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا یہ سب علماء ماں ہے اللہ کو جاننے والے جتنا کوئی علم میں کرتا ہے اتنی اللہ کی ولایت میں ترقی سب اہل ایمان اللہ کے بلی الملی الزینہ آ منو اللہ اہل ایمان کا دوست ہے یہ ولی کے لیے جو عام تصور ہے جو لکڑی سے دودھ نکال دے ہوا میں اڑنا شروع کر دے یہ تصور باطل ہے ولی کا تصور یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کی سیوا کرنے والا جیسے کہ ہمارے بھائی یوسف صاحب نے سنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی اتار دی کہ یہ حرام ہے لوگوں نے کہا اٹھا لو فائدہ حاصل کر لو اس نے کہا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی و صحیح ودا اتار کرتے ہیں میں اسے نہیں اٹھاؤں گا انہیں محبت تھی یہ ان کی اتباع کا ہر موقع تلاش کرتے تھے اور کٹ مرنے کے لیے ہر وقت اپنے سر کو تلی پر لیے کرتے تھے فی من اور میں سی ماہوں کی وجوہ اثر کا مسر ہوں تورات میں ان کی یہی مثال اللہ نے بیان کی تاکہ تورات جن کے پاس ہے وہ پہچان لے سچے نبی کو وہ منظر انجین اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح پستا کہ جیسے ایک سوئی نکلی زمین سے کسی ایک کھیتی کی اس کے بعد کھیتی کو سینچا مالی نے تربیت کی اس کی پھر اس کو مضبوط کر دیا پھر یہ خود اپنے اوپر کھڑی ہو گئی پھر اس کی مختلف بالیاں نکلنے لگی اور یہ پھیلنے لگی اور ایک کھیتی کی شکل اختیار کرنے لگی فرمایا اپنی سوکھ پر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی یہ یہ بہت خوش کرنے لگی اس کو جو اس کھیتی کو سینچنے والا تھا محمد رسول اللہ کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت تیئیس سالہ مختصر زندگی میں کی اور ایسی زبردست تربیت کی کہ پوری دنیا کے لیے انہیں امام بنا دیا اور اس حال میں چھوڑ کر گئے کہ وہ ان کی تربیت میں مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطبا کی ایک مثال تھی اسی لیے فرمایا جو تم میں سے ایمان لایا جس طرح صحابہ تم ایمان لائے اور کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جو ان کی اتفاع ان کے راستے کی کرتے رہیں قیامت تک ان سے اللہ راضی رہے گا اور نبی علیہ سلاط والسلام ان سے راضی دنیا سے گئے اور میں خیری اناس بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں کرنی ثم اللہ دین جلون ثم اللہ دین تو یہ بہترین لوگ جو تھے یہ اس تربیت کے ساتھ بنے کہ جس میں قربانیوں کا یہ حال تھا کہ آپ پر مخصی نہیں ہے اور نہ زیادہ وقت لینا مقصود ہے فرمایا کہ جب یہ کھڑی ہو گئی اور اس کے تلے نکل آئے اور کو خوش کرنے لگی یہ تاکہ کاثروں کو غیض و غضب آئے اہل ایمان کی قوت اور جماعت سے جب اہل ایمان جماعت بنتے ہیں اور ایمان سے تمام کی تمام ان کی قوت پھوٹ رہی ہوتی ہے تو پھر کفار مارے غذب کے پیچ و تاب کھاتے ہیں اب کفار کتنے پیچ و تاب کھا رہے ہیں ان کا سب سے پہلا ہدف ہمارے نظام تعلیم ہے اور خاص طور سعودیہ کا نظام تعلیم انہیں بہت چپتا ہے اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کا کھنڈر ہے اور اس میں بہت سے اچھے اثرات ابھی موجود ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا نشان سعودیہ کا نظام تعلیم ہے جو اسلامی عقائد اور اسلامی احکامات کی تعلیم پر مبنی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بدل دے مگر داغت کی جڑیں وہاں پر اتنی گہری ہیں کہ بات کے باوجود اس کے کہ ان کا ساتھ دے رہا ہے الحمدللہ ابھی یہ جڑیں ایسی نہیں ہے کہ اتنی غیر مضبوط ہوں کہ وہ انہیں اکھاڑ دے وہ ان کو اکھاڑے گا اگر تو خود اکھڑ جائے گا اللہ رب العزت نے اور یہاں ہمارا کیا حال ہے نہ سوچے سمجھے ہم اپنے بچوں کو ان سکولوں میں بھیج رہے ہیں جو کلیسا کی روشنی میں قائم ہے اور کلیشا کے سائے میں قائم ہے اور کریسا کی تعلیمات کے تحت اسلام کے نام پر انہیں بے غیرتی اور کف سکھایا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا یہاں تک کہ ہم اب انبیاء پر بنی ہوئی فلمیں اور صحابہ بنی ہوئی فلمیں دیکھنے لگے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی صحابی نہیں ہے نا سچ مچ یہ تو کنجروں بھانڈوں نے صحابہ کا روپ دھارا ہے اور اپنے آپ کو صحابہ دکھا کر اسلامی تحریر کو غلطوں میں اور دل میں اجاگر کر رہے ہیں اس سے تحریک برفاؤ ہوگی اس سے جگہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوں گے ہماری عورتیں اور مرد وہ دیکھیں دیکھے کیا سا صحابہ نے قربانیاں دی لہذا جناب یہ چن اسلام کے اوپر بنائی ہوئی فلمائی ہوئی یہ کہانی جو ہے کنجروں اور بھانڈوں نے کوئی حمزہ بنا ہوا ربی اللہ تعالیٰ نے کوئی بلال بنا ہوا ہے تو یہ ان سے پوچھے کہ اگر یہ ڈراما ہی ہے اور اس میں تمہیں کوئی حرض نہیں دیکھنے میں پھر محمد رسول اللہ, اللہ کو کفار کو ہے کہ ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے اگر ان کا نبی بھی دکھا دیا علیہ اللاط و تو بکھر پڑیں گے کیا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہے تو وہ قاصر نہیں تجزاب اور قاصر ہے کیا کوئی اپنے آپ کو صحابی کہے علماء کے نزدیک کون ہے وہ وہ کنجر اور بھانس احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا نیک جی کوئی اپنے آپ کو صحابی کہے تو وہ تجزاب کہلائے جائے گا صحابیت ایک خاص اہل ایمان کے نزدیک ایک خاص مقام اور خاص درجہ یہاں تک فرمایا غز کیا جائے گا جنگ کی جائے گی پوچھا جائے گا کیا تمہارے میں کوئی ہے وہ شخص بخاری کی صحیح روایت کیا جس نے نبی اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں وہ تفقن الا ہی ہے کہا جائے گا ہاں ہے فتح دی جائے گی جان کی جائے گی پوچھا جائے گا کوئی ہے جس نے صحابہ رضمان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت اٹھائی کہا جائے گا ہے فتح دی جائے گا. پوچھا جائے گا کوئی ہے تم میں غزلہ کیا جائے گا جس نے اس کی صحبت اٹھائی جس نے صحابہ کی صحبت اٹھائی کہا جائے گا ہے پتہ دی جائے گا. اتنی برکت والی کہ کہا اللہ حفیظ حابی اللہ حفیظ کیا یہ صحابہ کی توہین نہیں اس سے بڑھ اور کیا ہوگا کہ ہم اسے اس کا صحابی مان رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحابی کی حیثیت سے پیش کر رہے افسوس کہ یقیناً یہ ایسا بدترین قسم کا جرم ہے کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ہمارے علماء آئمہ متقدمین یہ کام کرتے ڈرامہ کر لیا کرتے احمد بن حمبر الرحیم مح اللہ حمزہ بن جاتے وہ بلال بن جاتا وہ فلاں بنتا ڈرامہ کر کے لوگوں کو دین پر ابارتے یہ سب ڈراموں کے لیے اور فلموں کے لیے اور کنجروں اور بھانڈوں کے لیے قربت کے ذرائع ہیں یہ ہمیں بے بےغیرت بنا بنا کر یہ یہود و نشارہ ہم پر حملے کر رہے ہیں تو تم بھی اپنے دین کے بارے میں منسوخ ہو جاؤ تم بھی سمجھو کہ اب دوبارہ غلبہ نہیں ہو سکتا مالک فرماتا ہے یہ طریقہ تو چلو کھیتی اسی طرح سے لہلائے گی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لہ لہائی تھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کبھی واقع نہ ہوتی وہ قیامت تک زندہ رکھے جاتے ان کی قیادت ان کے اسمائے حسنا کہ ماقوض ہونے کی شکل میں ہمارے لیے کافی ہے اور طائفہ منصورہ جو ہمیشہ موجود رہے گا لا طائفة من امام بخاری باپ بانتے ہیں کہ ایک گروہ ہمیشہ اس دین پر سچے دین پر طائفہ منصورہ پتہ یا گروہ وہ قائم رہے گا ہمیشہ غالب رہیں گے حق پر لا یا کوئی نقصان نہ پہنچائے گا ان کا مخالف ہونے من خرا ہوں جو ان کا ساتھ چھوڑ دے وقت پر کوئی ان کا نقصان نہ کرے گا وہ اکیلے کیوں نہ رہ جائے اگر حق پر ہیں تو پوری دنیا پر بھاری ہوں گے وہ لے کر چل رہے ہیں آج بھی کسی طریقے سے ہمیں غلبہ حاصل ہوگا جس طریقے سے پہلے غالب ہوا پہلے غلبہ حاصل ہوا اب افسوس کی بات ہے کہ مساجد تک میں یہ سیریز موجود ہو اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ نیکی کا کام ہے پھر تو یقیناً جی بدترین براج ہوگی کیونکہ براج کی تعریف یہ ہے کہ جسے نیکی سمجھا جائے جسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھا جائے جسے سمجھا جائے کہ اللہ محبوب جانتا ہے اللہ اختراضی ہوتا ہے ویسے بدعت نہیں ویسے معافیت ہے گناہ مگر جب ایک گناہ کے کام کو نیکی سمجھا جائے اور دین سمجھا جائے تو اللہ دین صرف وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا دین اور کوئی چیز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین سے کوئی اشتہاد ہے تو دوسری بات کہیں گے جی مصر والوں نے پہلے فتوا جامعہ اظہر کا پیش کیا فصے کی, کی کون سی بات ہے یوسف کرزاوی بھی تو جامعہ اظہر کے پڑے ہوئے ہیں ان کا فتویٰ انٹرنیٹ پر موجود ہے میرے پاس فوٹو کاپی ہے کہ جن کے پاس نیشنلٹی ہے یورپی ملکوں کی ان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کے ساتھ نکلیں البتہ اگلی شفوں میں نہ رہے تاکہ مسلمانوں پر گولی نہ برسائیں مگر نکلنا ان کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ نیشنلٹی کے قانون کے تحت یہ مہدے کو پورا کرنے والے ہونے چاہیے افسوس فترے کی کیا بات ہے جب پوری دنیا کے علماء کا فتو ہے اور ہمارے پاکستان کے علیز علماء کا بھی سب کا سب اہناف علماء کا دیوبندیوں کا سب کا فطرہ ہے کہ جو امریکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی حمایت کرنے کی بجائے امریکہ کی حمایت کرتا ہے وہ مرتب ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور یہ غزوہ میں بھی چھپا تھا یہ فطفہ جس کو عبدالعزیز نورستانی علام اللہ امین اللہ پشاوری اور عبد السلام رستمی ہے یہ فتوا پورے درائل کے ساتھ لکھا تھا اور یوسف کا یہ فتویٰ یوسف کرزاری صاحب کا کہ بالکل نکلنا چاہیے انہیں لکھتا ہے وعد اللہ نیشنل کے وعمل وزین عامر وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے ان کے ساتھ جو ایمان لائے اور ایمان کی شرط کیا ہے عمل الصالحات ایسا خالص ایمان کہ امال صالحہ کا سنت مطالعہ کا رنگ چڑھ گیا ان پر ان کے ساتھ وعدہ ہے و اجرنگ اور نوفرت کا اور اجر عظیم کا منافقوں سے یہ وعدہ نہیں ہے غیر مخلصوں سے وعدہ نہیں ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اللہ پاک ہمیں ایمان کی قیمت ادا کرنے کی توفیق اوپر والا توقع ادا کروائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیال جی آپ سے وہ کچھ مشکلات تھی اللہ نے مہربانی فرمائی